الحمد لله وقفاه والصلاة والصلام على سيد الرسل وقاتم الأنبياء محمد لله وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يدعون الناس إلى سبيل الهدى فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَمَن أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى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 يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله و یا عليك یا سيدي يا رسول الله وعلى اليك واسحابك يا سيدي يا حبيب الله دوستو بزرگو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته حمد و ضرورت بعد وحدہ لا شریک مولا دی بارگہ دے اندر آج فریاد ہے کہ مولا تعالی نفسو شیطان انسان دے ہر شر ہر فتنے توں اپنی رحمت دی دائمی پناہ نجا تا فرماوے سابقا موضوع دی دوسری قسط جلہ موضوع پیشل جمعہ شریف دے خطبش بیان کی تیسی آج اس دی دوسری قسط جناب دے سامنے بیان کرانے ہیں تنگی اسباب تنگ زندگی تنگ مہاری شبہ سبب بلکہ دا شباب ایک نہیں ہے مختلف اسباب میں اس کا ایک بہت بڑا اور موٹا سبب ہے وہ جناب دے گوش گزار کر چھوڑا سا پچھلے جمعے اگوں پھر اللہ سونے نے فکیر نے اسی سبب دی مزید تفسیر فرمائی انہوں نے مزید گلوں گل نول گل کھول کے سمجھائی ہے کیونکہ قرآن والے جہے لوگ نے وہ صرف اللہ کے فقیر یہ ہوئی خاص لوگ نے کہ جنہ نے رب رسول دی گل نو صحیح سمجھے سمجھ کے پھر عمل کی کیتا عمل کر کے پھر مخلوق خدا تک پہنچاون دا فریضہ بھی ادا فرمایا سبحان اللہ اور انہی لوگوں کو آکھیا جاندا ہے کی یہی لوگ نی عرف بلہ آرف آئی عرف اینا ہو جاننا سمجھنے والا جاننے والا عارف بلا اللہ سونے دیا حکمتوں جانا رازو نیاد نا ہکائک نمجھ والا انہیں عارف بلا اصل اے لوگ ہوں کہ جڑے حقائق سمجھتے ہیں حقیقت نمجھتے ہیں پھر یہ لوگوں کی جانا پڑھتا یا بیان کردہ اتنے تک عوام دی اقل نہیں پڑھ سکتی جتنے تک دی عقل دی رسائی ہوئی ہے حضرت جنید بغدادی آپ دا قول شریف حضرت با یزید مستامی آپ قول شریف حضرت ابراہیم بن ادہم آپ دا قول شریف حضرت شری سختی آپ قول شریف, شریف. شریف. شریف. اے چھبے صوفیاء اولیاء دے جڑے اقوال نے ایں اس سبب دی تفسیر دے اندر تقریباً رلدے ملتے الفاظ وکھرے وکھرے نے اور من مہوم ادرت حضرت جنید بغدادی تچھے گیا دور یہ ابم ناس دفت ہے آفات آصیبت آدیا بلاو آ سبب دے نہیں جی آج پریشان بچے ہو یاد لگتا ہے پچھلے جمے والی گل جنہوں نکل گئی ہے ان سوچتے پے جی کتنے چڑی تھی مولوی نے تو کتوں شروع کرا مفون پھر سمجھا دیا پریشان نہ ہوشا دے ربا نہیں فرمایا ہوا من آر دن ان لہ مئیش تل دل گوا نو ملکیا مت آما میرے ذکر تم منہ فرد دے رو گردانی کرد کر, کر, کر ذکر تم مراد بھی دسیا سی تین تفسیرا نے ایک دے نے کہ ذکر تو مراد اللہ کا قرآن دوسرے دے لیں ذکر تو مراد اللہ سونے دی عبادت اللہ سونے دا اسلام عبادت تاد تیسرے دے نے ذکر تو مراد حبیب خدا دی ذاتے بابرکات مولا سونے نے اجمالن سبب بیان فرمایا پھر مزید دی اگے چل کے تفصیل سناواگا جنہیں اللہ دے دران تو اللہ دے محبوب تو یا اللہ سونے دے اسلام تنہ پھیریا ہے روح گا نہیں کی مولا فرماؤں زندگی ادر سزا دیاں گا دنیا تنگ کر دیاں گا زندگی تنگ کر دیاں گا کل بھی سکون دی دولت کھول گا و نخر ملکیا مل کیا مت والے دن اللہ کر کے اٹھاو گا اے دنیا دی تکلیف دنیا دی تکلیف تنگی آخرت دی تکلیف اللہ گار کے اٹھاواں گا حضرت باج حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ آپ آل تو کسے پوچھے آئے حضور فرماؤ اے, اے, اے, اے بندے دے اٹھے جڑیاں تکلیف آؤں دیا لے تنگیاں آؤں دیا لے یہ سبب کی وجہ کی فرما نے فرمایا جدو بندہ جدو بندہ رب رسول کی مرضی چھوڑ دے وے اپنی مرضی کا تابے دار بن ایک اللہ کی مرضی ہے ایک ان محبوب دی مرضی ہے فرمایا جد بندہ رب رسول دی مرضی چھوڑ دے وے کی مطلب شریعت چھوڑ دے وے اسلام چھوڑ دے وے مولا سونے لے اپنا راستہ اپنا راستہ اپنی چاہت اپنی مرضی دا بیان اسلام دے ذریعے فرمایا قرآن ذریعے فرمایا فرمایا جد بندہ رب رسول دی چاہت رب رسول دی مرضی چھوڑ دے وے اپنی مرضی دا ہریس بن جاوے اپنی مرضی دا پجاری بن جاوے جب دل آوے جس کم تل آ جس کم تے دل نہ آڈ دے وے فرمایا جدو یہ اپنی مرضی دار بن اترنیاں شروع ہو اللہ رسول دی مرضی چھڈ دے وہ رب رسول دی مرضی کی اسلام, ہے، او کیے، او اسلام ہے مولا نے نہیں فرما من سکری نے میرا اسلام قرآن چڈیا تنگ کر دیا گا معیشت کر دیا گے آخر تچنا کر کے اٹھاواں گا جڑے مفسرین فرما نے فرمایا اس ذکر تو مراد اسلام ہے انہوں نے تقسیر کے مطابق تدرت کے چنے بغدادی دی گل این قرآن کا ترجمہ واسدے اللہ فکیر دیا زندگیاں دی گلا قرآن حدیث کا کرجما ہوں اللہ سونے د فکیر دیا انہوں دیا گلا مومن واستے این مومن واسطے قرآن حدیث دا شیشا ہوں یعنی جے اے سمجھنا پھر اللہ سونے دے فقیر اپنی گلانے کماں قرآن پاک نو سمجھنا آسان کر دیں وہ اپنے کماں قرآن سمجھا چڑتے ہیں اپنیاں گلان قرآن سمجھا چڑھتے حضرت جنید بغدادی نے فرمایا فرمایا او جڑا بندہ اپنی مرضی چلے اپنی خواہش کا شیر قیدی ہو جائے اپنی مرضی مرضی ہو جائے اللہ نہ جے راستہ نفس اور شیتان وکھاوے ادھر ٹر پو ادھر چل پوے اپنے نفس اور دی دسیرا اپنا لو اضرت فرما نے اے ہو جہا بندہ تنگ زندگی دا بھی شکار ہو اللہ سونے دداپ دا بھی شکار ہو کیوں حقیقت زندگی دا تنگ ہو جان معیشت دا تنگ ہو جان اسباب دا تنگ ہو جان یہ بھی اللہ سونے دبا دک سزا ہے سزا تداب خود مولا علی سرکار راوی نے آپ راوی نے آپ فرموتے نے فقی گل سنائیے اور فقیر دے گھر دی گل سنا و جتو جی فقی بنتے ہیں جتو جی فکر لب دے ولایت لبی مولا نہیں سرکار فرمو فرما تنگی دیا تین قسم نے اور یہ تین اللہ سونے داد گاہ سزا اداب معاش دا تنگ ہو جان معیشت کا تنگ ہو جان جل جی اشارا رب سونے نے فرمایا فرمایا ایک ہے دوسری سورت ہے تکلیف کا چوکھا آ جانا مرگان چوکھا آ جانا مرلے چوکھے ہو جانا بیوالی پریشانیا چوکھیا تنگیا آ جانیا یہ بھی اسی زما نہیں چاہتا ہے یہ بھی سدا دی فرمائی تیسری قسم اللہ سونے دی نہ فرمانی کرن تو بغیر رزق نہ لبدا ہو تنگی ادا کی مطلب فرمایا چوکھیاں پریشانیاں بندے در ہو جان کیوں ہو اس واسطے آدمی مولا سونا بندے آ واپس آ جا کدھر پیا جانا ہے کدھر پیا جانا ہے اپنی تباہی سے بربادی والے پاس پیا جانا ہے واپس آ جا واپس آ جا شیطان نے پٹکا ماریا شیطان نے بخ چ ڈراوے دے تین بے حیائی دے شیطان نے فسا دے وہ میں ولہ ہوئی دکھ مغرا دم من ہوا فدلا میں جنہیں مغفر مغ فرتش دیا جانا واپس آ جاؤ میں اپنا وعدہ ضرور نبھاواں گا تیری راہ چل پے تے اپنا فضل بھی فرما گا جد مر کے آخش بھی عطا فرما توجہ لاغ اللہ مولا دے دے مطابق جدو بندہ اسلام گردانی کر لئی پھر دو سورت نے ایک سورت یہ بنتی ہے عذاب آوے تکلیف آوے تے بندہ سمجھ جاوے، سمجھ کے وقت نال واپس آ جنا بے دی رحمت دے دریا پہ چلے معافی دروازے کلے نے یا پھر دوسری سورت اے تکلیف تے بندہ ادا بندے اندر دنیا چلا جے قربان جا تکلیفت پریشانی بعد بندہ نو واپس ملا لیں بھی. بعد لوگ اکل والے ہوں وہ واپس آ جائیں جانے ہی مڑ پہ یار اے جس راہ जिस इत अंदर ही मुसीबत पियां जाके साथ चलो चंगी, चंगा काम जाओ ही ना वापस मुड़ पवो वापस आ जावो ऐसी जा ले। लेकिन बाद ले। जिन्हू मौला सोने ने छूट दिखी होंगी है ऐसे ऐसे गुनाह कर बैठे होंगे ने ऐसी रूकरदानी कर बैठे होंगे ने वापस नहीं आ सकते چل چلتے چلتے اللہ سونے اور اللہ د فقیر فرما نے باد اوقات بھی آدمی جیگ زندگی ہے نا بعد اوقات انج بھی ہو جیمتان کے بوے کھول پی یہ بھی بڑا لطیف جے جی اللہ سونے نے فکیر نے سمجھایا یہ بھی بڑا لطیف نقطہ جے یعنی کہ منہ فیری خڑا اسلام تردانی چٹی خلا ہارش ہے پھر بڑا ہے توجہ سوکھا تو فرمائی پھر بڑا سوکھا ہے کوٹیاں بھی ہے نے گڈیاں بھی ہے نے مال بھی ہے دنیا دے سارے اسباب موجود نے تو وہ سمجھد کہ میرے اللہ دی رحمت ہے میرے بڑا راضی ترپڑا اللہ سونے دے فقیر فرما دے نے فرمایا دنیا دے کے چوکھے و متاد اکٹھا ہو جانا فرمایا کدی کدی یہ بھی عذاب ہوتا ہے ہن سوال پیدا ہو سوال پیدا ہوئے کسم سے سوفیا کی گل پڑی ہے پہرا ہوں زمین نکل گئی ہے کہ یار کدھر اصا نہیں نہ لوگوں نے فقیر فکی نے فرمایا میں وقت سی, بادشاہ سی وقت کا رات ستا خواب آئیے خواب در و کہ او دے علاقے دا او دی اپنی سلطنت دا جڑا بڑا نیک بندہ سا قبرستان ویکھ رہا ہے جن وہ بادشاہ نے دراصل دراصل بنا لاہو بڑا نیک سی بادشاہ نو رات کھا پائی کی ویکد ویخ رہنا دنوں ہی ایک وشال ہویا سی ایک بیبی فوت ہوئی سی جتکی پرہیزگار پٹ کے قبر کر رہا ہے بادشاہ مولا نے یہ چیز وکھا دیتی ہے بادشاہ بڑا حیران پریشان ہوئے صبح اٹھتا لے مولا سونے بڑا عجیب وی دوسری رات ای پریشانی بڑا چے نورانی چہرے والا بابا بابا خواب دے اندر او جس بندے پچھلی رات جنا کردیا اسی بابا کہ اپنا وزیر بنا لے اگ تھوڑی پچھلی رات سے ویک قبر پٹ کسی نہ کرا ہوں حکم آیا انہوں اپنا وزیر بنا لیا بادشاہ بھی بڑا نیک بندہ سی اہ آخیا جہا بندہ حکم دن آیا یہ شیسانی خواب نہیں ہے یہ بھی کو اللہ کا فکیری بابا آیا اپنا وزیر بنا بادشاہ نے پھر تجسس کیتا حیران ہوا کہ بشرا بول سکنا دوسری رات تک پھر انتظار کیتا دوسری رات پھر وہی خواب پایا بابا میں کہہد اس بندے نو اپنا وزیر بنا رہے بادشاہ نے پھر بھی فیصلہ نہ کیتا تیسری رات نہ پھر انتظار کیتا تیسری رات بادشاہ نے عبادت کی استخارا نفل پڑ کے ستا پایا بابا اپنا وزیر بنا لے تیسرے دن بادشاہ نے فیصلہ چ فرمایا بابے نے اپنے فوجی بیجے کہ فلاں فلاں شکل کا جڑا بندہ یہ لے لیا جن پہ رات بابے نے جناح کردیا بادشاہ نے جناح کردیا بندہ حاضر ہو گیا بادشاہ کہ یار تیری سفارش آئیے تیری سفارش آئیے ربو اج تو میں تیو اپنی اپنی اپنے محل کا اپنا خاص مشیر مقرر کرنا وا چند سال گزر گئے چند سال گزر گئے او جنو وزیر مقرر کیا سی بادشاہ نے وہ اپنی آئی نال مر گیا فوت ہو گیا وزارت اسی دولت کی جنابے والی دولت ٹاٹ واٹ در اسی در ہی مر گیا بادشاہ وہ جد مریا بادشاہ نو فرخا بائی बाबा जिन्हें सिफारिश की वजीर बना वन दी, गल बड़ी तवज्जो नाल बाबा चंद परेशान है अज तेरी परेशानी हल कर छदने بابا کہ اس بندے نے نیک بھی عمل بھی چنگے کرتا سا نیکیاں بھی کردار مخلوق خدا کی خدمت بھی کردہ سیکن ایسا ہے مولا سونے او گناہ انتہائی نا پسند گزرا ہے اے نے مری بی بی دنال قبر دے اندر کیتا سی بادشاہ کہہ دیا ہاں خواب تے مینوں بھی آئی سی اللہ دا فقیر کا فکیر فرمایا فرمایا او خواب بھی سچی سی جس رات تین خواب آئیے ادھر خواب دے اندر ویکھ آسے تے خوا دتا ہے جدو قوم کوئی بہت کام کرتی سی تو مولا سونا بادشاہ وکھا چڑتا سی اسی رات نا مولا سونے دی رحمت اے دے تو منہ موڑ گئی سی مولا دی رحمت نے یہ پسند وزیر بنایا ہے مولا نے یہ دنیا اندر پا دیتا ہے تاکہ یہ دنیا دے اندر پی جائے گا یہ توبہ بھول جائے گی اصا اچھا یہ حال کی پھڑاں گے توجہ رہی جی فرمائی مولا سونے لے. اپنے اپنی حکمت اپنے راز اندی بنوایا چل خزانے رہے شاہی محل دنیا دیا رنگینیاں ویخ دنیا دیا آسانیاں ویخ ایک درست پولا سونے کا اراد اسے گنا پھڑنا ہے لیکن موت وقت نہ ہی ہونی سی جد دا وقت آیا جدو دا وقت آیا یہ مر گیا اج اندر مولا سونے نے او اوس گناہ اندر مبتلا کے مت یہ ہونا تا قیامت دی قبر انال بھری رہنی ہے تا قیامت ادا تے تے ہی رہنا دے جنابا نے کیسا رات کھولیا ہے بڑا ناجائیا کہ بعد اوقات بندہ ایسا گناہ کر بہ معاف نہیں رب سونے چاہتا مولہ چاہد تح گاہ توجو یعنی ایسے گنا بھی آئے لے ایسے گنا بھی ہے نی جنہ درد بے نیاد نہیں دے دے وہ بے نیاد ہے حکمت بندہ کی آخر کی آخر کی نہیں آگ سکتا لیکن میں کلہ سونے نے فکیر گل سنائی ہے کہ ایک پاس آ جی بھی ہاں جی سکی رحاپ بھی لیکن جی ان دی حکمت گل کریے ان دی بارگاہ کی گل کریے ان بے نیازی کی گل کریے تو میاں سچ فرما گئے میاں صاحب فرما نے فرمایا مشکل, مشکل پی گئی ओ यारा मुश्किल पै गई दुखा तम्बू दाने मुश्किल दे मुश्किल पै गई तू ता दम मारण दी जा नहीं थे मौला तेरिया तू ही जाने दम मारण दी था नहीं है تو ہی جانے رب نے حل فرمایا بابا جی آئے رب جانے بابا جی کون وہ مولا ہی کہ مولا سونے نے اس بادشاہ بعد شاہ کی جیڑی سلاح فرمائی اپنا رات سمجھ آیا وہ بابا پتہ نہیں کون سی توجہ ہے یار اتنے سارے مکینک بنے روا کرے کی ایک جمے تو ٹھیک ہوں پانچ جمے تو خراب ہوں پچھو ہر کوئی چھڑا رہتا نہ شیڑیا کرو یار توجہ ہے ویلیو قربان جاو مولا سونے اس اس بادشاہ جڑا بابا پھیج آئے او مولا سونے دا کوئی خاص بندہ جن وجہ نے بادشاہ پریشانی دور فرمائی دسیا گیا بڑے ہی نیک سیکیاں بھی کرتا خدمت بھی کرتا س چے کروا مولا نو اتنا نہ پسند گزرا نے چک کے سمنا ہے بندہ سکھا رب نہیں یاد آ سکھان چ نہیں یاد آ ج پی ہے پہلے بندے یاد ہے وہ باہے بادشاہ دی کرسی سے بیٹھا ہو جی ہے نا پہلی سٹ سے اما یاد ہے توجہ ہے وہ کیوں آ وجہ کی راگ کی ہے مولا سونے نے فرمایا کما ربا یا نہیں سبھی رام چھوٹا رب کی ہاں جی رب کی رب کہ پالن رب دانا دا دا الا نہیں ہوں رب دانا یہ نہیں ہوں کہ جن سجا کیا جائے رب دانا ہوں دا پالن والا رب سونے کی اتا چھوٹا رب ماں کیوں سبب رب بنا ہے دی ماں کما رب یا نہیں کہ کہ جیویں انہیں مینو پالے اچھی چھوٹے یعنی ماں باپ بارے جب ہے کہ جیویں میں چھوٹا ہوں سا تو ان میرے نال محبت کی سی رب ہم ہوا دعا دعائے مولا رحمت فرما دے میرے والدہ رحمت فرما اوے بھی مہربانی فرما جیو نے میرے چھوٹے ہوں دیا میرے کی کما رب یانی نی جی اے رب یانی رب یانی جی ان میری تربیت کی پالیا رکھ آخی خدا آخیا آخی ماں باپ پالیا مطلب کہبلا جہاں عام جاہل بندہ ہوں تو ماں یاد آلہ سونے کی اطا نال پالن والی ہے نا جا اکل والا ہوں وہ ماں کو بھی اگان ٹاپ جانا ہے وہ پشا پشا لگ جانا ماں تیار محبت کرنے پالن والی رات ہو رہے بشری تکا دے بندہ سوکھی چو سر ہو ماں باپ بھی بھول جب رسول بھی جد بندہ دنیا بھی موجہ ہو گئے تو مڑ کوئی بھی یاد نہیں ہے تو, تو جد د ہے پھر ماں باپ بھی یاد ہوں گے اور ماں باپ تو وا جا پالن والا رب ہے وہ بھی یاد پھر جناب علی بندہ روخ کر مسیت اے پھر رو گردا کر ہو جڑے بندے تے مصیبت آوے تے مڑ پوے مسیحت والے پاسے وہ پھر سمجھے میں مولا سو لینا میم موڑ ہاں جی لگا کڑا نہ مڑ پیا مسیط والے پاس سمجھ لو کہ ہو سکتا مولا میرے چاہ پیا نیکی لگا چار چکے آ گئے وہ بھی بھول گئے ہوں سمجھے اے راضی نہیں ہوں پیا یہ ہوں لے اے دنیا چبا کے مارنا چاہتا ہے ہاں جی, جی وقال منفر بلا شو ابکار مولا فرماؤں فر نہیں بدلے او نہیں بدلے لینے ہو اویں بدلے لے قربان جاو ی سکار فرما لرمائی یا چوکی تنگی آ جے مصیبت بندے آلے پاسے روخ کر لین ایجنا پیوالی بندہ خرو برو باہر پریشان ہو جائے یا پھر, پھر واش تنگ ہو جاوے کی مطلب کما ہزار خرچہ پنج ادھرو ہزار کما کے آدر پنجا بنیا پورا ادرو دس دسا بنے ادا گزرتی گئی وہ سکون نہیں لے سکتا یا پھر تیسری سورجے اللہ سونے دی تغیر رسک نہیں لبا تین جگ نی نا یہ سمجھی اللہ منہ مو موڑی بیٹھے بغیر ماں فرمانی کا نہیں کی مثال دے ماں. میرا سی ہے پتا کبھی نہ یار ڈول چڈ جی. کے چنگے پاس آ جائے کہ ماشاء اللہ میرا رض کے ہاں جی میں ایک بندے آکھیا بھی بڑھا بابا سی رام منول انہیں گاٹ چ پایا اسے. میم شاید میں بینک والیا نو جا کے آخو کی دریا چلایا ہو وہ کہا بھی لے جائے گا بندہ آخر یار تے نہیں سی مار مولوی صاحب نے ماری گی نہیں جڑی تو جو ہے بندہ پوٹر ویچن والے قوم کیباہ لائی خرا تسے لگا کھڑا جی بڑے پیسے آ ہے رب کی نا فرمانی چ رسک لبن تھوڑ یہ بندہ بے دیا کا بادشاہ بن پائے مولا علی سرکار دی روایت دے مطابق وہ چڑی بیٹھی قرآن او شختی دے اندر دے اندر اور بعد لوگ سونا بڑا راضی دنیا بڑی سونی دے. دے چلا کے فکیر فرما نے جی پیا چلنے فرد پورے کیتی بیٹھے ہیں واجبات پورے نے فرائد پورے نے احکام پورے دنیا بہتی ہے رسک بہتر سمجھ آ سکتی ہے کہ یار مولا سونا ہے توجہ ہے جی نہ واجب نہ سنتے کوئی دولت اس پاس نہیں بہتے دولت والے ایسے نے دولت بھی آگ جین پورے انج دے لوگوں کی گلا نہیں لوگوں کی گل نہیں بعد لوگ ایسے آدھے وہ جنہوں کے تخت ہا لال اٹھتے ہیں نبیل ہاں لوگ دیے پاس کھڑے ہو دنیا کے متے بھی نہیں کھڑے ہو پھر سے لگتا ہے کہ مولا سونے لگی تو تا کام کیتا کرتا دین پاسے پورا نہیں دین دیے پاسے پورا نہیں احکام قرآن شریعت اسلام پاسے پورا نہیں پھر وہ خرار پھر ڈر لگتا اے رب سونے دی صدا نہ, اے تے پکڑ نہ مات ایسے دنیا, جی دنیا جی مگن ہو کے اپنی آخرت نوں نہ بھول جائیے اپنی خبر نہ بھول جائیے اپنی تے رب سونے کے حساب کتاب نہ بھول جائیے او خدا دیا بندیا جن رب سونا آخرت دن دے دنیا ضرور فرما جنب آخرت دونوں دنیا دل دین ضرور کیوں؟ اصل پسندیدہ شہد رب سونے کین پا کے فرمائی جی دی دنیا پھر خطرے تو پاک نہیں ہے وجو یہ فرمائی تنگیا پریشانیاں مصیبت انہوں نے بھی کئی رنگ نے اور بعد وہ ہندو جڑے بیٹھے اندروں اندروں سکون چوندے نے بظاہر پریشان ہوں کپڑے پھٹے پرانے ہوندے نے بیٹھے بیٹھے مٹی لیکن آباد پریشان نہیں ہو او تے رب سونے دے فیصلے راضی بھٹے آپ کی گل بھی نہیں ہے قربان جاوا جڑے ربڑ سونے دی رب سونے کی رداس راضی ہو گئے اچھا اچھا لوگ اے میرے وگیا گل یہ کمیا کی گل یہ کھ نہ کٹیا ککھ نہ رباہ بھی نہ چل سکے دنیا بہتر ہو گئی یا پھر جناب پیالی دنیا بھی نہ بہتر ہوئی نہ دنیا دے نہ دے نہ اس جہان دے نہ اس جہان دے نہ وشالے سنم ہوا نہ دیدار خدا نہ ادھر رہے نہ ادھر رہے ہی بن جی خدا دیا بندے آنے پہلے تمبی فرما ہے میرے حبیب نا چٹیا جے نہیں تو مصیبت چھٹی لبی ہے کرونا پھر سوچنے پہنا مالدار بند بیٹھے بابے پرانے لوگ جہاں سن نکے نکے بچے کٹیا نو چھکے چاڑدے آدھے سن چھکا سمجھ گیا چھکے چھکے چاڑدے آدھے سن مٹی اچھا پھر کوئی سال سال دو سال بچے کچھ باہر چھکے چار ماہ جنا لے جانے دوسری گلے سن شرارتی کدی کسی کنک چ پایا گیا کدی کسی فصل چ پایا لیا وہ سائی کی کرتے سن منہ چھکا چار لگے اچھا گل بڑی سمجھ والی بچا حسے انہیں حصہ چڈیا اپنی حد تالیسانیاں چھکا چاڑیا بچے کچھ دیا مولا نے کی رکھا سر تو دھد پی خراب کرے گی جنہیں کیتی مستی انہیں اچھا نہیں اصا نال مٹی کھانی ہے مولا سونے نے مالدار پا دیتی چاڑو یہ سکا یہ چاڑو تے جیڑے تو روڈ سن اپنے سن سن چکتے رہ گئے آزاد غیر دیاں دیا فصلوں چنہ مارے مولا سونے فرمائے نوی چاڑو ہاں ایماندار جد طبقے دہنی چدبیر کائی ہے رب نہیں پائی نا اپنے حال ٹپ جائے اپنا راہ جائے اپنا حصہ چڈ کے دوسرے حملہ کرے چڑھ جاڈے منہ دوسرے ہاں جی اگلی گل آپ ہی سمجھ گئے تو جو ہے آرام نال آپ کھانے پی سن آخا اپنے کھان کے بھی رو اپنا بھی نسیب نہ ہوا اچھی ٹپے گہر والے پاس حداں تروڑیاں بننے تروڑے رب نے سصیب مارے گہر نے حق والے پاس ابھی لوگ حکومت مارے حرام تلے آداب قسم کر کے آنا اثر دی حداں کروڑی مالا سونے نے فرمایا جی بچیا کٹیا نو سکھے چڑھا سنا تو سنو نہیں چلا سنا یاد رکھا جی ضلع اور پریشانی غالب نے کافر اپنے گھر کے بہ تے حکومت کر رہے وجہ یہ ہوئی ہے راہ چڈ بیٹھے اپنا قرآن چڈ بیٹھے ہاں اچھا اپنی ہدایت اپنا اسلام چڈ بیٹھے ہاں خدا بھی قسم کے نا اگر اج بھی کوئی ایسا ہوا دینے نبی پکا بیٹھا ہوس حال بیٹھا ہوگا بیٹھا سب ہوگا لیکن ایسے پایا جیسا بننے تروڑے نے سارے منہ سے اجے خالی چھکے چڑھنے پتہ نہیں کی پوچھ چڑھنے ہے ہاں جی اے اسی راہ گئے بہتر ہے راستہ واپسی والا چاہا ہے ہاں جی راستہ واپسی والا چنگا ہے تے جے بندہ اتو واپس ہو جاوے نا, جاوے نا، پھر مولا سونا ہوں ضرور مہربانی کرماؤں وہ گل بھی قرآن چائی کھڑی ہے وہ اگلے جو میں دسوں